ختم ہو دیا نا یعنی سلب اختیار آدم اختیار, اختیار شرکت ابتدان یا انتہان اوصلے شرکر ثابت ہو جانی ہے جیلے مشرقین لانتی سان نا ہون جلے جتنے مشرق ہیں جاگے وہ دو قسم دا شرک جلے ہیں وہ ثابت رکھتے ہیں دو قسم ہے جو ایک قسم دا ثابت ہوں یا ابتدان اللہ یا انتہان جیلے مکہ دے مشرق سانوں کہندے سان نا وہ دوسری قسم انتہان اللہ ثابت کر دے سان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 ہوں استقلال بھی تسلف جسل منے گا <تصفح> سال بے اختیار اگلے تو کرے گا <تصفح> نظر مقصور رکھے گا اگا ان لوڑی کو <تصفح> اگ اگ اگ اگ اگلے مستقل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 بے اللہ بے اللہ جڑا آخی رکھ دینا وہ یہ راز ہوں دا دا تھی دا الا من ہو دیکھنا میں پہلے سمجھتا ہوں کہ ماہر جسے عطا ثابت ہو جانی نا ہاں، شرکت, ہو شرکت اوسرے ختم اوسرے م... ہو جانی ہے تا میں آخری نورل انوار جڑا ہے نا یعنی ایک ہے شرکت ہے نا شرکت وہ ایک ہے شرکت از اور ایک شرکت اختیاری جیڑا وراثت شرکت ثابت شرکت نہ آ کے بابا سار بخش دے ہے ہوں کوئی نہ دے سکے یہ نہیں ہو سکتا وراثت روک ہی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ شرکت استراری اگلے دی وراثت کے باب میں شرکت استراری ہوتی ہے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 لیکن اے جڑے الفاظ na نے اے اے شرکت